سوال ہے سائل کہہ رہے ہیں میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور جو عادتاً عورتوں کو ولادت کے بعد خون آتا ہے وہ اس بار سوا مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا اب یہ بتائیں کہ میرے بچے کی ماں کب نہائیں اب وہ سوا مہینہ, سوا مہینہ سوا مہینہ سوا مہینہ بہت مشہور ہے کہ سوا مہینہ کے بعد اور اور سوا مہینے تک عورتیں نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں یہ بھی مشہور ہے اس ولادت کے بعد کے خون کو شریعت متحرہ میں کہتے ہیں نفاس ایک تو ہوتا ہے حیض جو ماہواری ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ولادت کے بعد جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے نفاس نفاس کی کم سے کم مقدار کتنی ہے کتنے دن کوئی بھی نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ نفاس نہ آئے نفاس کا خون آئے ہی نہ یہ ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورے سوا مہینے تک یعنی سوا مہینے نہیں ہوتا اصل میں یہ زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی کتنی ہے چالیس روز زیادہ سے زیادہ مقدار ہے اس میں چالیس روز حیض میں کم سے کم مقدار کتنی ہوتی ہے ہیز میں کم سے کم مقدار ہے تین دن تین دن سے کم میں خون بند ہو جائے تو وہ ہیز نہیں ہوتا وہ بیماری کی وجہ سے خون ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار دس دن دس دن سے زیادہ حیض تجاوز نہیں کرتا اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سوا مہینہ جو فکس کر لیا جاتا ہے نا بعض لوگوں میں لا علمی کی وجہ سے وہ غلط ہے اگر اگر عورت کو خون آیا ہی نہیں تو وہ غسل کر لے اس کو نفاس کے فراغت کا غسل کر لے اور نمازیں پڑھتی رہے اگر اس کو خون آتا ہے تو جتنے دن خون آتا ہے اتنے دن کی نمازیں اس کو معاف ہوں گی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہو جاتے اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے چالیس دن کے ہوتا ہے اگر چالیس دن سے زیادہ تجاوز کر جائے جیسا کہ ساحل نے کہا اگر میں دن بیالیسویں دن بھی خون آتا ہے تو چالیس دن کے بعد وہ معذور شرعی کی طرح ہر نماز کے لیے ایک وضو کریں گی اور غسل چالیس دن کے بعد چالیس دن جیسے گزر جائیں اس کے بعد وہ کیا کریں غسل کر لیں اور اپنی نمازیں شروع کر دیں رمضان المبارک ہے تو روزے رکھنا بھی ان پر فرض ہیں لازم ہے کہ وہ روزوں کی قضا بلا عذر شرعی نہیں کر سکتی اب مسئلہ یہ ہے کہ عادت کے ایام بھی کچھ ہوتے ہیں مسئلے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے حیض میں عادت کا ایام کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کو اس مہینے ماہواری آئی چار دن چار دن اب ماہواری آئی آئندہ ماہ اس کو ماہواری آتی ہے پانچ دن تو کیا کہیں گے عادت تبدیل ہو گئی مثال کے طور پر ایک مہینے اس کو ماہواری آتی ہے سات دن دوسرے مہینے ماہواری آتی ہے نو دن دس دن کے اندر اندر ہے نا تو بھی کہیں گے کہ عادت اس کی تبدیل ہو گئی پہلے سات کی تھی اب نو کی ہو گئی اگر یہ آئندہ ماہ یہ ماہواری دس دن سے تجاوز کر جائے اور گزشتہ ماہ اس کو ماہواری آٹھ یا نو دن آئی تھی تو ان دنوں کے اوپر کی جو نمازیں ہیں وہ اس کو ادا کرنی ہے اس لیے کہ اگر دس سے کم میں اگر حیض بند ہو جاتا تو کیا ہوتا یہ حیض کا خون تھا اور دس دن سے جو تجاوز کر گیا تو اب یہ استحاظہ کہلاتا ہے یعنی بیماری کا خون ہے ٹھیک ہے نا یہ عادتا جو حیض آتا ہے یہ اس کا خون نہیں ہے بلکہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے اب اسے عادت کے ایام سے اوپر جو ایام گزر رہے ہیں ان کی نمازیں اگر نہیں پڑھی اس نے غسل کر کے تو اس کو قزا کرنی ہے اور اسی طرح یہ مسئلہ ہے اس کا اس لیے سمجھایا کہ نفاس میں بھی عادت ہے اگر پہلے بچے کی ولادت ہوئی ہے اس عورت کے ہاں اور گزشتہ اس کی کوئی ظاہر ہے اس کی تو عادت نہیں ہوگی تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک وہ انتظار کرے گی چالیس دن چالیس دن سے اگر تجاوز کر جاتا ہے تو چالیس دن کے بعد کی وہ نمازیں ادا کرے اور اگر چالیس دن کے اندر اندر چالیس دن کے اندر اندر اس کا نفاذ ختم ہو گیا مثال کے طور پر تیس دن میں اس کا اس میں اس بچے میں نفاذ ختم ہوا نفاس کا خون دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے اور چالیس دن سے بھی تجاوز کر گیا خون تو کیا ہوگا تیس دن کی نمازیں اس کو معاف ہوں گی اکتیسویں دن سے نمازیں اس کو قضا کرنی ہوں گی اور اگر چالیس کے اندر اندر اس کا خون ختم ہوا چالیس میں دن ختم ہو گیا میں دن ختم ہو گیا تو کیا کہہ کہ گا کہ عادت اس کی تبدیل ہو گئی پہلے عادت اس کی تیس دن کی تھی اب عادت اس کی انتالیس دن کی ہے اللہ تعالیٰ عالم